بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور تو اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے عیسایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی خبر دی ہے جو اس نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں بیڑیاں اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے سورة المؤمن آیت 71 بہتر میں فرمایا ہے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے